الله وهو يطول صدق الله العلي العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله ابهار الله یا یا سبحان اللہ و نوجوان ساتھی ہم خاتم لمبی سنا تو متلق دی بارگاہ نہ چیز نہ سو شیطان انسان بے ہر شرف اتنے پریشانی تو مشکل تو اپنی رحمت کی تعلیمی پراہ جاتا آمین, آمین. بلایاں دوستو میں کچھ دن تو خطابات چھوڑے ہوئے ہیں تبیعت کی خرابی کی وجہ شایف اللہ صاحب دوسرے دوست دی محبت اور یہاں دورت دی, دی وجہ صرف کافی دنوں بعد اجے دل سے حالانکہ صبح مظفر گڑھ والے پاس میرا ختاب سی لیکن میری ادھر جان کی تیاری کوئی بس یہ دوستوں کی محبت اور ذوق ہے اور اللہ تکری حکم ہو سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سے کوئی نہیں تقریر کرنے والی لیکن جناب کے سامنے غوث سبحان اللہ حضور سیدنا کریں سبحان اللہ اللہ لشان اپنے حبیب دست کا سسکا آدم سرکار دی سر. محفل کرا سنگیا محفل حاضر ہوگیا دنیا آفرت دیا بھلائی آمین عزیزان گرمی اللہ تبارک و تعالی جل شان و شانے مقرب لوگوں کی گلام یعنی الیا گلیں سوفیاں ای او گلیں نے کہ جنہ بندے دی دنیا کا راج ہے تعالی شان شریف آپ مقام سبحان اللہ. رہوانے اس پاس گیا طبیعت ساتھ نہیں دینی بھائی گلوں اتنا لمبا کر کے پھر سمے اللہ शाने, शाने شان گو سیاد شانگ سلورا اس نام پچھلے مہینے دو اللہ جن محبت ہو گئے وہ تلاش کر کے سن لے گئے اس وقت جناب سامنے سیدم سرکار ملفوزات شریف سبحان سبحان اللہ آپ گل گل جنہ انتہائی نصیحت اور بندے واسطے بے بہا قیمتی خزانہ ہے دوستو لوگ بھی بندہ عمل کر لے نا تو خدا دی قسم کر کے آنا اللہ بدلی اللہ یہی تو حکمت اسی کو حکمت کہتے ہیں حکیم لوگ کڑیا حکیم نے ڑی بننے کا نام نہیں حکمت سو فریڑا کٹنے کا نام نہیں وہ تبیب ہو جڑا علاج موالجہ کرتا وہ تبیب ہوکیم اصل کے اندر ہوگی جنوں مولا سونے میں حکمتو اللہ اللہ صدقے توجہ ادھر ادھر نہ ویخو وقت بڑا تھوڑا میری طبیعت سلو خراب ہے کی مظاہرہ کیا نا کام نہیں بننا حکیم حکمت رکھ والے حکیم اس کا مالک ہوتا ہے کہ وہ بندے کا ظاہر نہیں ویخ باطل اون ویخ حکمت اور دانائی کی وجہ نال. بندے کی دنیا بھی سمر دیے تھے لوگ کہتے ہیں کہ جی اولیا اللہ کی باتیں کیوں کرتے ہیں میں کہتا ہوں اس لیے کہ اولیاء اللہ کی باتیں یا تو قرآن کا ترجمہ ہوا کرتی ہیں یا فرمان رسول کا ترجمہ ہوا انداز اپنا اپنا, اپنا قبلہ اس کی گل ہے جنوں مولا سونے نے دا سردار شک او غوثے کہ مولا سونے شانتا فرمائیے کہ جیو خال کےت نے انبیاء دی چ اپنے حبیب اگر ولی منازل ولایت منازل حقیقت منازل طریقت منازل معرفت منازل فنا یہ تمام منازل اور دراجات غوث پاک دی مہر لگن جو بات دے. سبحان اللہ! دانا جنہوں مولا یعنی ہاں یہ یاد رکھیا جائے حکیم, دی گل حکیم ہی میں کر دینا تے سمی ہو سکتا تھوج آ جائے اللہ اللہ جبے جی اندر فرق رکھا ظاہر رک so. so. basically... so. جی شکل نہیں برابر ہر بندے دی ہر بندے دے کان ایک جیسے نہیں اکان ایک جیسیاں نک ایک جیسا تو او ہر بندے دا دماغ بھی برابر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بلی کے دماغ دوست دی سمجھ فہم دماغ اس مقام تے فیض فرمایا ہوتا ہے کہ جتوں مخلوق دی سمجھ ختم ہوتی ہے اتوں بلی کی سمجھ شروع سبحان سبحان اللہ اللہ جی ساڈے دماغ پڑھی نہیں دکتے اللہ ولی لا مکان پرے ضرور ہے سونے نا ان کی قیمت لوگ واسطے لوہار نے ساری عمر لوہا کٹیا انہوں کی پتا یہ دی قیمت اگر ہمیشہ سبحان اللہ اللہ دی دی گلت دی پوچھنی ہوگی اللہ تامیا محمد بخش فرماوندا فرمایا خاص شانتی کل جانے اللہ کے ولی کی بات کمال اور اس کی قدر کیا جانا جہدی ہوتے جناب پر خدا کیسم کرتے ہیں سمندر بہا کے ہاں تین دانائی دی گل سنا صدقے. صدقے. صدقے. پیران پیر نے نا آپ کی گل تو سبحان لا پھر وہ جن جا منہ ہوگئے امی ویشک بات سمجھنے کیا ہے توجہ میرے غوث پاک آپ کا زمانہ ہے آپ دی مجلس لگی ہوئی ہے بہت بڑے وقت دے امام عالم بڑی مفصل تقریر فرمائیے سبحان اللہ پر لوگوں دے اتنے وہ کیفیت نہیں تیاری ہوئی مفصل تقریر فرمائیے بڑی زیادہ لوگ بیٹھے کہ سا اللہ کہ مجمہ لگیا ہوا تکریر ہو رہی ہے پر لوگ اپنے اس چس والی کیفیت بھی انتظار ہی سبحان اللہ اللہ میرے غوث پاک آئے بیٹھے ممبر شریفا فرمایا بہلی ہنڈیا کلی کئی کفیت کئی تاری کئی حال تاری ہوں. ہوں گل تیل نہیں ساری ہے بھائی یار ہنڈیا ہنڈیا سمجھ آ گل تیل نہیں ساری پر جیڑے خرے سلام ویٹے سن حقیقت دی سمجھ آ گئی کہ غوث فرمار کی میرے غوث دی کی گل پوچھنا ادرت بہلول دانا نام سنے اللہ اس پاک وقت سہارون رشید دا دانائی دی گل سن آج تو لوگ کہتے ہیں نا سوفیا کے پاس کیا ہے پر میں پوچھتا ہوں ان دنیا دار ملاؤں کے پاس کیا ہے اللہ حقیقت جو بھی امت محمدیہ کو دی ہے وہ سوفیا نے دی ہے وقت ہارون رشید کا حضرت بہلول دانا سرکار رحمت اللہ آپ سرکار ہارون رشید دی بارگاہ گا چاہے محل محل چائے شاہی کرانا چاہیے سادہ لباس جلنا بڑا و کبا کو ٹوٹی سوڈی ہوے جی, جی؛, جی کو بیوٹی پارلر تو پورا میک اپ شیک اپ ہویا ہویا ہوگا جناب والی وہ بڑا, بڑا عالم ہوتا ہے وہ بڑی سمجھ جی؛ آئی قبلہ علم جب فسیا ہوتا جی جی ایک اللہ کی طرفوں لکھان اندر خالی ہو جو با کپڑے بظاہر بظاہر خستہ حال نہیں. ہارون لارداد حاضر ہوئے ہارون لشید مجنو آخر سی حالت جو یہی ہو جی کئی لوگ آتے ہیں پاگل یہ مجلو کئی کچھ آخری کئی کچھ آخر پر خدا کی قسم کر کے مولا سونے میں جڑا زر فور حکمت اپنے فقیر چ لکایا ہوتا ہے واسطے وہ قربان جا کوئی میرے علی وری آئے پاگل مجلو بار گاہے ہارون رشید محل چائے ہارون رشید نے ایک چھڑی پکڑی سی آ پہلو گانا یہ چھڑی لڑی اپنے تو کسے وڈے بے وقوف تک پہنچا نہیں آپ سرکار نے چھڑی پھڑ لی اور باندھ جاؤ آپ تور پہلے آپ نے جرما جائے ہو یہ تو وقت ہی بتائے گا کون پاگل ہے کون عقل مند ہے کون اقل رکھتا ہے ریت دے بیکے, ریت کوٹھے بڑائی بیٹھے <laughs> رشید آئی پا آپ نے کی بنائی بھٹے فرمایا چلت بنا بیٹھا ہو بڑائی بیبی پوچھتی ہے لج پا آپ نے فرمایا ایک روپیہ بی, بی نے روپیہ کڈا دے سرمایا <سلام> ایک کوٹھا میرے نال آ دے <سلام> فرمایا جا دی <سلام> گھر آئیے ہارو نشید دسری آتی ہے کوٹھا لے کے ہارو نشید آخر ہو گئی ریت کوٹھے لی بلا ایک نال بھی جنت لبی ہارو لشید راتی ستا جنت چیخ د اپنی بیبی بی دا بڑا شاندار محل لکھا کھڑا کیا ہارون لشید دا محل و حیران ہو ج جنا جنایا بڑی وی حقیقت ویخ دے اک کھلی ہے اتوں ہی نسیا پہلو دان دکھو آج پالا بنا بیٹھا میں آپ نے فرمایا جنرت نے پوچھا پوچھنا مل کیوں نہیں فرمایا جن دیکھے بن دیکھے تل پچھے تا کوئی خدا دہ جنولہ سونے میں ایسی فرمائیے اج لوگوں خیال کیا کر سکتے میں آ بڑا کے چندر تمہیں بنا سکتا شاعرہ شوائے حضرت پہلو دانہ کس کو آتا ہے شوائے حضرت پہلو دانہ کس کو آتا ہے کا لاخ بنانا کس کو آتا ہے سوائے حضرت بہلول دانا کس کو آتا ہے کم اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے میں نے کہا بے وقوفہ جو اللہ کا ولی کر سکتا ہے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا میں بننا گرے کوٹھے بڑھا کے जंगत के महल बना विखा खुदा दबंदा कारून ने अपने लिए जंगत बनाई सी बड़ी शानदार दबाह बर्बाद हो गई हकीकत देर दौलत सी दुनियादार जंगत बनाव हकीकत दौलत बन जाए بڑا وے حقیقت جگہ بڑا شوائے حضرت بہلتا شوائے حضرت بہلتا زمین خلد کا جنت نو آ زمین پر خلد کا نشاب پہلو دانا سنسار نسید نے چڑی دیکھی آخن لگا ہے پہلو اپنے تے وی وکو تک اپنا دے آپ نے فرمایا تو وقت ہی بتائے گا وقت فیصلہ کرے گا چلے گئے وقت گزرتا گیا ہارون بادشاہ سی ہر پاس دے حکیم بلا مارے پر ہارون ملب لگ گئی علاج کسی حکیم کو کوئی سکرات تاری ہو گئے موت وقت قریب آ گیا ادھر موت قریب آ گئی ہے ادھر حدرت بہلور گانا تشریف لیا لے لے نے فرمایا ہارون کی بنے کی ہو بیمار اے پہلو آخر بڑے لمبے سفر کو تیار ہوا کہا نہیں ہر ایک گل دس آ فر فرماروں نے گل دس کمبا سفر لمبے سفر دی تیاری کی پیا میں دستے اپنی راہ صاف اللہ قربان جاؤ جی تیرے دمانے کی مثال جنا پیالی ایک نک سور بھی ٹپنا 10 گیا پہلے آ ہٹ جاؤ راہ صاف کر دورڈ خالی کر دکھا کیوں آور خدا دی قسم کر کے لو حال مثال دیتی ہے کہ جتوں جناب اتے نہ کوئی غریب کھلو سکتا ہے نہ کوئی ریڑی کھلو سکتی ہے کوئی سیلی کھلو سکتی اجے تعزادی ہے اجے انصاف ہے قربان جاو والی عملے سن پہ سنؤ راستہ کیسا ہے خطرہ نہیں جنابے والی ہو نہ جانا راہ کرنا مگر بادشاہ کوئی, کوئی, कوعی कوعی کوئی, कوعی कوعی کوئی कوعی کیوں نہیں اس واسطے رات جانا وے ادھر دستے نہیں جا سکتے یہ دس ایڈا لما جفر ایڈا لما سفر سمان تیار محافظ کلے تیار نے آدھا وہ بھی کوئی نی آپ نے وہی چھڑی جڑی ہارون نے دیکھی سی ہے ہارون ہاتھا ہارون روپیہ توجہ اکان چان جاری ہو گئے پر اج پتا لگا وے ساڈے کور سوچا سماجی آج ہے دا تو اللہ قربان جاو ہوں ایک لمحے اندر جہاں بادشاہ بیٹھا پروایا نا نہیں اپنی اصل بند تے حکمت آکھ لے لی پر قربان جاوا والا دماغ آلہ درجے والی نگاہ آلہ درجے ہوا ہونا یہ میرے میاں شاہ فرموت نے فمایا کی جان دیاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ دیا دیا حکمت بھریاں دانائی بھریاں جے کوئی سمجھن والا ہوئی ہو چل پوے خدا دی قسم کر کے ایک گل دے بیڑا تر کامیاب ہو جی دنیا بھی بن جی ہے آخرت بھی سور جی ہے سارا گلیں سمر جی پر خدا دی قسم کر جنے بے بے جنے اللہ دے فقیر دی قدر پائی ہوتا اللہ سد کے جا ہوں تا کر کے میرے پاک سرکار فرمو لے ہے پاک سرکار دی گل سنا لگ فرمو لے دنیادار دنیا دنیا کی مثال ہے وہ خدا کا بندہ ایڈا پورا پورا اللہ کے فکیر گل کی قدر کی ہو گوش کی گل کی توجہ فرمایا جی روڑی تے مریا کتا مریا پیا ہو سارے جہان دیا مکیاں کٹیاں ہوئی پڑ فرمائے ہوں کی کرو گے وہ پیار کرو گے یا نفرت کرو گے گنا مرد کرتے کریم کون محبت کر سکتا فرماجی بس سمجھ لو دنیادار کی مثالے ہوئی دنیا پکی فرمایا فرمایا کٹیا ہو جان سورج کی مار کہ اندر وہی کوئی قدر نہیں پہ جتنی دنیا آ جائے پرواہ دنیا ایسی چیز ہے جب بندے دلت ہو جائے بندے دل میں سیاہ کر بندے دل کالا کر اللہ دنیا نہیں دنیا محبت ایسی دل بندے دل اللہ رسول فرمایا تو بچے جی ہوں سنگیا گلان دو نے گل سمجھا ایک ہے دنیا دا آ جانا ایک ہے دنیادار بن جان دولا سونے مخلوق نسن لی اے اپنیا نو دنیا نوالیے نواز نوا سکتے ہو ادرت سلحمان سلام کہی نہیں سی دیکھی لا چھے پٹرول دی لوڑ نہ کسی تیل کی لوڑ جی چاہتا حکم فرما نے فلاں تھان لے چل Allah. تخت نے پڑ جانے اور خدا دیا بندیا تو میں, تو میں ترقی کر بیٹھے ہاں برباد ہو گئے خدا دی قسم کر کی قسم کری ہے پوران گواہی دینا وے جدو تختی چوڑی اے دے کپڑے چپ لینی ہے آپ کیے پتھر پر کملا دے تخت شریف پتھر لگا سی نا وہ لگا کہ پانی نے جانا ان کپڑا چونگا تو فرمائی ہو آخ گا سلائی مان اسلام دنیادار سن نای. نای. نای. کیا آبار؟ نہیں مالو دا اولد دنیا دا غنی کیا گل سمجھا مالی گنی کو بترا سی ان کی آخے گا اسمانے گنی دنیادار سی خدا کا بندہ دنیا دا آ جان یہ اور مگر دنیا دی محبت بٹھا لارت دنیا دار سے ہو جد دلج دنیا دی محبت نہیں وہ دار نہیں, دنیا دار نہیں, دنیا دار نہیں امام غلالی کون نہ اللہ فرمایا فرمایا فرمایاد رکھا جی ہوئے کسی بڑھی فیری سمان ہے کسی ٹوڈی فیری کڑی کسیڈو فیری کھڑی ہے کسی مربے فیری کھڑے اویل نہیں ہوئے کسی شراب کباب فیری کڑی کسی نے بے حجی تھی پھیری کھڑی دنیا کا ہی سادو سمان ہے کہ جس نے سانو دین تو بے بہرا کر دیا نہیں وگرنا وہ کہڑی طاقت ہے ہوئے جی مومن نو دین تو پھیرے سمجھے جی تبجو نی سادو سامان ہے دنیا کا جس نے مو کو مومل کو بے ایمان بنا ڈالا اے ہوئی دنیا کا سادو سمان مالو مت نال جی تیرا میرا یہ حال ہوا پیاٹھے ای محبت کی وجہ نال امام غزالی فرما نے فرمایا بیٹھا کلی د जी जी आरदू तमन्ना रखी बैठा अखे मेरा भी बंगला होवे मेरे भी मुरबे होवन मेरी भी गड् होवे मेरा भी महल बैठा कुल्ली दे आपने फरमाया समझ लेवे वे जे दुनियादार دنیادار دنیادار کیوں محبت دنیا کی رکھی بہا اور خدا کا جس دلی چل دیا محبت آ خ نہیں رہی یادیں خدا رہتی ہے جڑا دل دنیا کی دنیا رکھی بیٹھے کلی نونا وے یہ دنیادار ہی فرمایا لکھان ہزاروں پر دل سب وہ نہیں ہے کیوں اب کافر بھی اسی دنیا میں رہتا ہے مومن بھی اسی دنیا میں رہتا ہے اگر دولت اے عثمان اے غنی کو تو دنیا دار کہے تو پھر تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے توجہ نہیں دے فرمائی میرے آقا نے فرمایا مومن مومن دنیا میں سے اپنا حصہ اتنا لیتا ہے جتنے سے گزارا حصہ یہ بھی لیتا ہے حصہ کافر بھی لیتا ہے مگر کافر اس میں گم ہو جاتا ہے مومن اسے بلایا بات ہے کیا بات محنت اقبال فرمود فرمویہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفات یہ ضرور ہی کرنی ہے ہاں مطلب تسا ٹریکٹر ریڑا تھاریا پھر بیٹھے ہولی گل او بظاہر الفاظ کچھ ہوتے وچ حقیقت سمندر وکتے اللہ جو ہے نا ہاں ہوں گم کیا پہ سانو دنیا تو ہٹاؤ پر آپ قبلہ اسباب اور وسائل کا استعمال کرنا یہ اور مانا رکھتا ہے دنیا میں اس طرح ہر ہو جانا سورج کی پرواہ بھی نہ رہے گی مَا؟ مَا؟ مَا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمائی ہوگتا میرے چوکھے بیمار بیٹھے ہو گیا سردی چوکی ہے یا بھوک لگی بیٹھی خیر ہے جی میری طبیعت نہیں ٹھیک تو یار آواز یا گل یا سورنو نہیں بیکھی جا. سبحان اللہ ضرور ویان گلوان ایک دولت وہ ہے جسے دولت اس غنی گنی کہتے اور ایک دولت وہ ہے جسے دولت فرعونیہ نہیں کہتے تو وہ ہے نا ہاں مومن جو ہوتا ہے وہ بھی دنیا سے حصہ لیتا ہے کافر بھی لیتا ہے لیکن مومن کا طریقہ اور ہے کافر کا طریقہ اور ہے مومن اتنا لیتا ہے جس سے گزارا ہونے تو جو ہے نا کافر ل موڑ جنابے والی وہندر چارک ہو جانوں نہ رسول یاد نہ شریعت یاد ری دیے پاسے آ سکی خدا دی قسم کر کے نے بندے دل چ دنیا دی محبت بڑ گئی ہے وہ کبھی دین نہیں سمجھ سکتا یا اگر یادے یادے خدا جے آ سکدی اے تے اس دل وچ آ سکدی اے جس دنیا دی محبت نہ ہو توجہ نہیں جے فرمائی اوے <تصفح> سبحان <تصفح> دنیا دی محبت بندے نو رب رسول تو غافل کر مار دیا بندے نو تباہ و برباد کر چھڑ دیئے اے قربان جاواں بزرگ فرمون دے نے فرمایا دنیا دی محبت دنیا دی محبت نال بندے سات بیماریاں روحانی لگتی سات روحانی لگتی سات جسمانی لگتی اس ہر ہر بیماری وچوں دس دس بیماریاں اور جنم لے کنا ہو گیا سات دا ست یعنی ستر بیماریاں جسمانی ستر بیماریاں روحانی قربان جاو بزرگ فرماؤں لیں فرما جائے دنیا دی محبت نال بندہ اپنا زمین کھو بیٹھ دے زمین دنیا دی محبت نال بندہ بے گیرت بن جائے دنیا دی محبت نال بندہ ہلکا ہو جا خدا دیا بندہ جیسے ہلکا کتا ہوتا ہے ہلکا اپنے سائی پہ جا کوئی پہچان نہیں ہے یہ میرا سائی اکو کہ وہ دا دماغ مغلوم پہ ہوتا ہے ہلکا جی بن گیا ہو خدا بہتر ہلکا ہو خدا پاؤ فرمایا دنیا دی محبت بندہ کمینہ بن جائے دنیا دی محبت بندہ بغیرت بن جائے دنیا دی محبت لیکن خبر نہیں نفس سارا دنیا کی محبت دل سے ایسا پردا پا چڑی ہے حقیقت نظر نہیں پر حقیقت نے روڑی پیا ہویا کتا مریا ہو یہی اگر دنیا دار کو کوئی دیکھے اثرت کی لی ویسے پھر تو بڑی شان جی ملک صاحب, تے، جاک صاحب, تے، جو صاحب تے، خان صاحب سارے تاریف جے کوئی میرے کو اس کی نگاہ وی مولا روم فرما نے دنیا, سبحان اللہ. آہال دنیا. چھو دنیا بہ کہیں او چھ بہی لعنت اللہ الم اجمائی قربان جاو میرے دوست دی گل تو مراد دی دی اندر ہلکا ہو جاوے محبت پی جن رات دنیا دنیا دنیا دنیا دیا دنیا نہ رب دی یاد ہے نہ رسول دی شرم ہے نہ قرآن دی یاد ہے حالت بن جاوے دل گزرتا دل گزرتا تو تب سبحان اللہ ساری دیا بتوں سج گزر ہے رزق دے بت ری نے کیا اے ملک جٹ خان فنکاری فلانی, فلانی فلکاری فلانی بغیر تھی اے بوت نے ردک بندہ مو مل دے بوت نو سجدہ نہیں کردا۔ آخ اللہ اللہ, حفظتن اللہ, حفظتن اللہ حفظتن دل گزرتا بچے رک کے سج میں تو سبھی دل گزرتا بیر رک کے عزت نفس کا پتھر مجھے سونے نہیں دیتا دن دنیا لالت رات خود پرستی والی لالت کہ بھائی میں بھی کوئی چیز ہوں میں بھی کوئی بلا ہوں میں آ کے آ کے جڑا دلکی رات نو اپنے آپ گے او کدی رب نچان کی لگے معرفت خدا نال معرفت خدا او بندہ پا سک جڑا اپنے دل دنیا دی محبت دو خالی کر دیاں جنیازت دی نکل یادے خدا ڈیرا لا رب سونے دی یاد آ جائے پھر اجڑے دل وس پہ پھر ایک اجڑا دل وس پے پھر کئی علاقے ایمان نظر آ درد دل نظر آ محبت نظر آ سچائی نظر آن نظر آئے نہ قرآن نہ قرآن یاد رب یاد ہے سور یاد نہ محبت نے بڑھائی گلادت نکل جاوے نا خدا دی قسم کر کے نا حقیقت دے پردے کھل جانا بے بے میرا پیر باہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد رکھیں ہوئے. دنیا دار دنیا کا دار, دنیا دا دار. دینے رسول کی دی قدر نہیں پہچان جڑا قدر نہیں پا سکتا وہ دی اور جا دیتا وہ دیجوائی میرے آکا نامدار نے فرمایا ان اللہ کا قسم کما کا سمبا نہ کمرا کا کم والله يا تي الدنيا من يحب و لا يحبه میرے آپ نے فرمایا فرمایا تعالی فرما اندر اخلاق تقسیم فرما فرمایا مولا سوڑا دنیا ہر پسندیدہ نا پسندیدہ دے سکتا ہے اللہ چالا کو جو پسند ہے دنیا اسے بھی دیتا جو نہ ہے دنیا اسے بھی دیتا گسائی گوشت کروشت کتے بھی کھے اسی گوشت کے انسان بھی کھا گوشت کئی بلے بھی کھا گوشت کے لیں گے فرمائیو مثال سمجھی ہوئے مثال سمجھی گوشت کسائی نے کیتا کتیا کما نہیں بلیا کما لیتا وے بندیا کما لی پھر خاص گوشت نا لکائی بیٹھے ہوا چیلیاں خاص لکائی بیٹھے ہوتے ہیں جدو آم وک پھر جدو کوئی اپنا آ جائے نا پہنیں ٹھگا پیا ہوتا نا ادھر نہیں سات تو جو ہے خدا دبند مولا تعالی نے دنیا بڑھائی ہے قربان جا ماستے نہیں بڑھائی تو کیا سمجھتا ہے دین والوں کو دنیا لینا منع ہے ارے لینا منع نہیں ہے دنیا چوب جاڑا ملا فرمائی ہوم لو تو مولوی دا چٹا سوٹ نہیں پہن د پتہ نہیں مولوی صاحب نے کھیتر دگڑ پگڑکے آگے آ کے بلا رب سونے نے دنیا بڑائی کتے باوڑ کتے بلے کھاوڑ رب دے خاص <تصفح> توجہ لیں پر قسم کر کے آنا جی میں سے کسی درد نا مولا سونے نے فرمایا بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اگر میری چاہت نڈ کے اپنی چاہت پیچھے لگے گا تیری چاہت تھکا مارا گا اور حاصل بھی نہیں کر سکے گا مر جائے گا اس سے بہتر ہے اے ابن آدم اپنی چاہت کو چھوڑ میری چاہت لے, لے میری چاہت ل جی چاہت آ گیا اپنی چاہت کی بدولت آآ آآ آآ تیری آآ چاہت بھی دے یہ دل نہ لا یہ گزارے لے دل رب نہ لا ادا قسم کر کے آ رب دی یاد تیر دل چس پی نا آخرت آحا. آخرت بن سکتی ہے قسم کر کے آنا اللہ فکیر جہا جنابے والی دنیا تو انجل نفرت کرتا مرے کتے تری بھی बादशाहवादशाहवा चंगा ले चंगा ले पर कुरबान जावा उत्तू ही रख दे अंदर नहीं बढ़न देंदे अंदर नहीं बढ़न दें بندہ بھی بگڑ جا بسونا فرما وے اے یہ لکھیا جی بھی بیٹھے نا دنیا دنیا کا سادو سمان ہی رحمت خدا بندی ہے نہیں باندھ او رحمت خدا بندی او دنیا, دنیا جیڑی فرو والی وہ رحمت نہ سمجھی او رحمت نہیں اور رب دزا ب دنیا دی محبت بندے داستے تباہی بربادی کا سبب بن جاتی ہے یہ خدا تفل کر دیے یہ تو تفل کر دی ہے آ وی کچھ ساری قوم دال ویخ ہر بندے جناب والی دنیا دے پیچھے مسروف ہے نہ خردہ نہ پتا نہ محبت ہے نہ خلاق عام سورت دے اندر بھی بول دے اج لگتا ہو کتا پایا جا بندے نو خدا دا بندہ دنیا ایسی چیز ہے جی بندے دے اخلاق تباہ و برباد کر جی دنیا گریب <تصفح> بندے نال گا نا وہ جناب تین پر کر کے بلا رہے گا؟ جی سونے تریے سونے اخلاق گل کرے گا کہ بلا یہ اخلاق ہی اور اے ہوئی بندے کا زمیر بندہ بندہ بنتا ہے وگرنا شکل سے انسان نہیں بنتا جو فرمائی ہوئے آہ! شکل سے انسان نہیں انسان کردار سے بنتا انسان والا کردار بن گئی انسان صفات سفات بن خدا ادا بندہ ہوں گوس پاک دی ایک گل ہے میرے جہا بے علم بندہ پوری رات بیٹھا رہے اس گل دی تشریح نہیں مکسم کر دار بھی بندہ دین دار بھی بندہ بے مولا سونے نے فرمایا میں آکا فرما نے بے شک مولا تعالی ہر پسندیدہ نا پسندیدہ نو دنیا دے چڑ دے پرن دے احبا جب محبت آح. اور میں پوچھتا دنیا داروں دنیادار لعنت لے کے دین وال ہٹ کر دے سیچ لانت آئیے کرا لما حصے میں چی آئی بنا گیا میرا پیر سلطان فرماؤں فرمائی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل او دنیا تائ دنیا دیا سبحان اللہ کیا بات اسی لیے اسی لیے دنیا داروں کا راستہ اور اللہ کے فقیروں کا راستہ اور, اور کیا بات سبحان اللہ مولا سونے نے فرما جائے ورا الحب فائیو سبیل اللہ ایسی شہب دنیا دی محبت ایسی شاید جڑی بندے نو راہ خدا تو بھٹکا چھڑ تٹکا چڑ دیے اللہ کان اللہ اللہ دی راہ تٹا چڑ دیے ہوس ہیرس لالچ دنیا دی محبت اے بندے نو بندہ نہیں رن دن چڑی بلا بندہ ہوئے این دی محبت تچ جا یہ محبت تچ جاؤ دے کول بچ جاؤ دنیا دی محبت کھڑنا دلی تیرا کام ہے تیرے دلی چی رب سونے کا تجلے इबादत इबादत रले पास लगते नहीं, नहीं, दी। लग नहीं। वजह यह हो बला जे बर्तन च पिया हो गंद उतू पा दे दुत ओने भी बन जाना गंद جو ہے جی دنیا دی محبت موجود ہو لکھ جاتے خدا دی کوشش کرے گا بولیا دھو واسطے ضروری ہے پہلے برتن صاف ہوند نکلے جدو گند نکلے گا دودھ دے گا فر جزا اپنا ہوگیا بھائی ساری دنیا بھی چلو نال دین بھی چلو میں آخیا کبلا دو چلو ایک چلو جو ہے جیڑا بھی چلے گا ایک چلے گا جی تک وہی ادھا یہ در ادھا وہ آخیا کبلا کی پھر سواد نہیں بننا کیوں دے آ جیڑا دو, دو, دو کشتیاں توار ہو گئے چر کی مرنا کنزل جے آنے پھر ایک پاسے صاف شفاف ہو کے کھلو جاؤ یا دنیا دار سب پتا لگا پتا لگے کمینہ کھلو یا پھر دی قسم کر کے آنا میں آنا سر یار اللہ تعالی فکیر نے دنیا تو ایڈی دنیا دی محبت دنیا دی محبت تو کیوں اتنی نفرت فرمائی ہے؟ وقت معاشرے نگاہ مار کے مشاہدہ معاشرہ جنا جن دنیا دی محبت پسدا جا رہا ہے تباہ و برباد ہوتا اج وی عزت دے جان دات ہے مال دات ہے ہر دات لگی کھڑی ہے پر ایک ہرش اور ہبس ہے کہ دنیا میں اور ایک فطرت انسان ہے یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا آ فرما نے فرمایا بے حس ابن آدم لو قائم کما کالا سلا تو سلا فرمایا ابن آدم برما وغیرہ یہ ہوس چ پی جا ہوس پی جلو سونے دیا دو تیسری تمنا کرے گا فرید کی تار فرمایا انسان تیرا منہ مٹی گی وگرنا دا خدا سورت چ لگتی بندہ یاد خدا چ مشغول ہو جا میرے غوث پاک سرکار بیٹھے گلاما یاد کرتا لجپالا جہا لنگر والا بیڑا آ رہا تھی ڈب گیا آپ نے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ تھوڑی دیر بعد ایک اور ہوا یاد کردے لجپالا جڑا بیڑا ڈب گیا سی رب سونے نے انہوں اپنے فضل تار چھوڑیا آپ نے فرمایا الحمدللہ پوچھتے ہیں جے نقصان ہوئے تا بھی الحمد <سؤال> للہ جی فائدہ تا بھی الحمدللہ <سؤال> فرما جائے دنیا کا مالو بتا سی بیڑا ڈبیا بے میں دل والے توجہ کی تھی کی دے دنیا میں جانتے میرا دل خدا تمہا نہیں ہو گیا میں اللہ الحمد الحمدللہ کہ مولا سونے میں تیرا شکر ہے دنیا دا بھاوے نقصان ہو گیا وے پر میرا دل او تیری یادروف میں آون دی خوشی دے دل یاد خدا دے غافل دلت نہیں ہو گیا پھر میں توجہ فرمائیے تو میں دل اسی طرح اللہ کا ذکر کر سونا تیرا شکرے ابدل کادر کا دل ایسا بڑا جی دنیا اللہ سد کے شیتان جائے نا شیتان یہ پتی قوم کیوں آار اے ہوں کئی بے لی گے رکھ مولوی سارا دنیا رہا بس جاڑے بلا جال میرے آخر دنیا کی محبت ہر برائی کی جاڑی دنیا, جا دنیا دی محبت ہر برائی کی جڑا تو قبلہ جڑی ہر برائی کی جڑ ہے بندہ نہ اللہ اللہ کوشش نہ کرے اس واسطے اللہ تعالیٰ فکرا فقیر مرد درویش لوگ زیادہ زور اس چیز سے دینے سن کیوں جدو دنیا دی محبت نکل گئی تو یاد خدا جادا گئی اندازہ کر دنیا راتی ہر پورائی کی جاڑے دنیا دی محبت ہے نا قربان جاگا. حدیث جاو ہدیس پاکر آئے مولا سونے نے جہنم دی ایک واقعی بنائیے جہنم کی ایک وادی بنائیے ایک حصہ بنایا جائے اس وادی در رب سونے نے رکھنا وے آلم رکھنا وے جل دنیا دنیا کی لالچی اور جہاں آلما کا بیٹھنا اٹھنا امیر لوگ شریح کر دنیاداروں کو سان ہڈی لگے تاکہ سانو ہڈی لگے جناب سانو بھی سانو بھی جناب چار تکے لب جان سان بھی چار چھچڑے لبھ جی اس نیت نال جی دنیاداروں کو آدھے جانے نے مولا سونے نے وہاں کے آداب واسطے جان کی وکری وادی بنائی توجہ تو نہیں میرے آخا نے فرمایا ہر برائی دی بس دنیا دی محبت آ گئی سمجھ لے ہر برائی آ گئی ہوں دنیادار دنیا ہوگا اندے اگے دین کی گل کریں گے کن انت مکھی دلان لگے رہے پر ممتنی ممتنی دی قدر والا بیٹھا ہوتا ہوا میاں صاحب نے فرمایا قدر او یار بل بل جانے او قدر کلا دو پل پل جانے ساف سوا والی او قدر کھلا دارا دا گرجی جانے قسم کر کے نا اج ہی جناب تاہ بی تباہ برباد ہو جی سد جاوا مولوی ہے وہ دنیا کا حبدار ہے پیر دنیا کا حبدار نات اور دنیا کا حکار ہے, ہے خدا بھی سمجھ گتا ہو جی والا ہے یا سور والا تی کا حکدار ہو جس کے بتا نے میرے چٹنی پائی ہے بے سن جان کے بال انہوں نے ریٹ لکھے بے سن فلا سپاہی وکیا کھڑا بھی خدا کا بندہ پچھلے دن کی گل ہے منڈی پاور تین دا کیا پولیس ملازم مرد سی دس سال کے کسے لڑکی نے کسے عورت نے زیادتی ہوئی انہیں آواز اٹھائی ہے اے جن عورت سمجھی بیٹھے ہوئے تو مرد اتوں میڈیا والے گئے یہاں جس ویلے تاقی وہ واقعہ سور جا مرد گل ڈی پی او تک پہنچی ہے ڈی ایس پی تک پہنچی ہے کھانے کھایا حقیقتیں نکلی ہے پہ آپ ہی لوایا ہوا سی سانوں بھی لوگوں پیش کری ویک لٹن والا لال کیڑی شہر میں کیا بیٹھے کہہ دے بیٹھے خدا دی قسم کر کے آنا ایک دنیا دی محبت مک جائے دنیا کو کتنا بے شک بے شک شک بے شک О, ہے قتل <حسن> oh. جناب فلا قتل کرنا ساڈا اپنا بندہ سی کر لگ گے کسی ہو پیٹے پا ہوں uh. oh. کی کر کی لگ گے یہ ہوئی مردوت دنیا توجہ ہے نا انہیں چار چھڑے رکھ دینے اگوں جا لے میں مول بھی وکتے ہیں یہ بھی بھائی کام ہے وہ بندہ دس جڑا وکدا نہ ہوجو لیں جی فرمائی ہوئے میں آخیا قوم دے ترائے رابڑ سن ترائے راہبر وڈا سی ہا کیا بیٹھا تھلے <مسکت> <بشت مسکت> <مسکت> چھوٹے نا کی حال تو اس وقت جناب والی جے جی دین سننا دنیا وہ بھی دنیا دیکھ دورے مختار لکھ لکھتے نے فرمایا الوا دو لے جمع من زلالت جیڑا بندہ مال کٹا کرے فرمایا یہ ایسی گمراہی ہے جی سارا گمراہی فرمایا جیڑا مال ہاتھ تقریر تکریر کٹھا کرے گا مال ہوتے واسطے حرام حلال دا دسے گا جاپ گمراہ وہ تینو سیدھی ریاد لگے گا جو فرمائی ہوئے قربان جاو چوری کسے کی کیتی ہے پیٹے کسے اور پہ گئی زنا کسے اور پیٹے کسے اور, دے دے اور لٹکیا مردہ کوئی پیا مارن والا کوئی چکر ہے سوچا جی اے سارا چکر ہے دنیا کا دنیا دی محبت جی مول بی بھی بیٹھا وہ بھی دل چ محبت رکھی بیٹھا جی جی بٹ ویک کے تقریر سنا پیا لانتی آپ بھی حرام کھا پیا جی جی, جی, جی جنابے والی بادشاہ بیٹھے وہ بھی وکیا بیٹھا جی کوئی ودیر مشیر بیٹھے وہ بھی کیا بیٹھا ہو جی جی چکر ہی سارا دنیا کا محبت خدا دی قسم کر کے آنا امن آ جے امن آ جاوے فتنے مک جاو زمانہ سی میرے فرو کیا آدم نے دنیا دی محبت کو اپنے آپ بچا کے رکھا ہوا باہر جا رہے گھوڑے دی گھوڑے دی ٹاپ دی آواز آئی ہے آپ نے پن لایا فرمایا کوئی گھوڑا آ رہا ہو بڑا تیز ترین نسا آ آپ رکے تھوڑی دیر بجلی ہے سوار عورت اپنا مہنگائی بردا کی بھوڑے سوار پردے دا ذکر آکر آیا پر لال لوگوں کی حقیقت وہ بنتے فرمائی توجہ ہے نا ساڈی وزیر خارجہ میں آنے کا اعلان نہیں لینا انہیں ایلان کیا انہیں آخیا دو ہزار بیس میں گاڑی چلانے والا کوئی مرد نہیں نظر آئے ہاں انتظار کرو دو سال اتنا ساریا ترننا بٹھا لیا توجہ ہے میں اکھے قوم دیا جی جی ہاں بلا اے دنیا کا چکر ہے انہیں آخیا تھا بڑھیا ڈرائیوری کرا ہی دینو نے آخیا مردہ مل ہے سنسی بند کر در گیا کرنی جی ترقی دو سال انتظار کرو تو جو ہے قربان جاو وہ لوگ جنہ نے اپنے آپ تو آ دنیا کا ڈنگ نہیں لگنے ددرت فرو کیا آدم سرکار اللہ تعالی آپ نے آپ کسی بندے دیتا ددیا جی بھائی اے حضور آپ اجازت کہ بیت بے تل مال یا اپنی ذات واسطے استعمال فرما دو جی جی قربان جا آپ جدو ہدیا لے کے آئے نا تو وزیر وزیر خدانہ نو بلائے فرمایا ہے کہ آ جا ہدیا نا اے بیت ال تے, تے سب تو پہلے اس ہدیہ کرو جب تک اے دی رقم جاوے میرا خرچہ بینت المال جیج دنیا تو صاف ہو رہی ہے گھوڑے تو سوارے آپ نے فرمایا روک جا بی آخ روکا آپ نے روکے کتھوں آ رہی ہے آدھی شام تی کت ہزار کو پینڈا بنتا توجہ ہے نا کدھر جا رہی ہے فلانی تھان سے جا رہی ہوں آپ نے فرمایا بی بی ایڈا ٹائم گزریا کھڑا وے رات دا گپ وے ہیں ڈر نہیں سبحان لگتا جانی بھی کلی پی ہے تینو اپنی عزت دا خوف کوئی نہیں تینو ڈر نہیں لگتا آپ نے جدو ڈر دی گل کی تھی. عورت, عورت بھی چھرکی نکل گئی ہے آئیے کیوں آئیے ڈر ادو لگے گا جدو عمر پیمان ہو گیا یا عمر مر گیا جب تک عمر ساڈے امر سارے سرا تکھائے بےمان ہو گئے مر گیا جلان چک ہو گئی نا ار باہر نی نکلیں گے جن تک سڈے سر دیں سڈے سر تیٹھا میں روم تو سام کیتا ہے بھی جرت نہیں پیپ کے انہوں پتہ ہے عمر دیاں سیخان ہر ویلے تتی رہی ہے نا ہاں عمر اس پتے چ نہیں رہتا جدو سوال کیتا نا کہ کون ہے کدھر جا رہی ہے بیبی آدھی ہے تو ہی ہے کہ عمر دی خیر مارم چکی عمر زبان کھچ کے کتے آگے نہ پا د یہ یہ ہے خدا دی قسم کر کے جہاں نے دنیا کی محبت دلچ پائی قوم نو تباہ برباد کیا اور جہاں نے دنیا نو جی نوک ٹھکرا دیا وہ پورے جہان کیا اجے آئے نہیں دنیا دے ہو بدار ساری قوم بخت مردی پی قوم نو روٹی کا بال پتا ہی نہیں بچارا ساری دیاڑ مزدور کرا جنوں چار سو روپیہ لب لو چار سو روپیہ جڑا لے کے آدھا دو سو روپیہ ٹیکس یہ کدھر جا رہے تو میرے عمر نے بادشاہی کیتی ہے ادھی دنیا تے زکات لین دا مستحق بندا نہیں چڈیا کیا ہے؟ کیوں وجہ کی سی وجہ ایسی اوناں لوکاں نے دنیا نال محبت نہیں کی دنیا چوں گزارہ کیتا اے سبحان اللہ تے مخلوق خدا نوں کیا بات مخلوق خدا دی خدمت کیتی اور خادم اوہی ہوندا ہے جڑا لالچی نہ ہوگا لالچی بندہ اگلے کھان کے بعد پہلے اپنا ترلو دے سیدھا کریے گا ہاں لالچی بندہ خادم نہیں بن سکتا اور کھاد خاند منہ بن سکتا جڑا میرے اللہ وج ہر پاس دنیا بھی محبت ہے وجہ کی وجہ اے ہوئی اس محبت آ کے جو انے ہو گئے نہ سڈا زمیر رہا ہے نہ رت رہی ہے نہ عدب رہاوے نہ حیاء رہیے نہ خلاک رہنے نہ کردار رہاوے نہ ہمدردی بچی ہے کیوں ایسے واسطے ہیں ہر بندہ اپنے آپنوں بے چندھے تیار رکھی بیٹھے بیسہ لبے دنیا لبے عزت بے چندھوں میں تیارے جان بے چندھوں میں تیارے او خدا کا بندہ منہ ہو گئے جنوب جنو دنیا دی محبت نہیں ڈنگ سکتی جنیات ڈنگ جائے وہاں کر کے میرے غوث پاک نے فرمایا یہ محبت تو بچیا جی محبت, محبت تو بچیا جی یہ تو بچیا جے محبت رب رسول نال کرے آ جے جی تو بچ گئے تھے دل آپ ہی آباد ہو جانے لے دل آباد ہو گئے انسانیت آپ آ جانی اللہ میں مثال دینا وا بندہ روڈ سے جا ہیں سکوٹر بھی اپنی ہے ملک بھی اپنا روڈ بھی اپنی پیسہ بھی اپنا وے پٹرول بھی اپنے، کپڑے بھی, اپنے نے، بھی اپنی بٹن غلط لگ گیا سارے سجے بولنا سی خبا ہی سارا بل پیا جی جی کیوں خیر ہو گئی جی؟ جی جی تیری بتی ہو گئی ہے جی بتی جناب لائسنس کوئی آخر نی... نی... سکوٹر آہا... <laughs> بات کاغذ کڈ وہ جی کاغذ آہا... جی، بھی کوئی دی... دی... دی... اچھا... <laughs> <laughs> مڑتے سکوٹر سیدا تھانے جائے گا موڑ بات تیرا بچ جی جی, جی, جی. غلط کام میں جی. جا رہا تھا جمعہ پڑا میں جی. سا جیلوکل جی. گڈیا تقریباً کوئی بن جا سی پنتالی پنجا کلومیٹر سفر سفر تو میں وہ جمے والے دن تے کر کے آنا ہوں میں تحسیل جیلم دی دینے دینے ہوں سا کھاریاں جما پڑا سا تقریباً کو پناہ ساٹھ کلو میٹر میں یار باقی گرونا ہر گی ایک گیف جی. جی. لانت وکری جی, جی. جی وہ نہیں ٹیپ مبارک تگی پی ہے او لانت پکی ہے وہ میں تو بچن واسطے چلو ایک رکھے ہو دی سکوٹر رکھے ہوا سی سکوٹر لگ جی. کٹ سوڈ کا جناب لمبا کر کے یعنی گڈیاں ادھر جا رہی او موٹر سائیکل ان چلا پہ جنوب رانگ اللہ پڑ لے گئی میں جا رہا نا بندے کو یار فلا پنڈ جانا تھوڑے جی میں ڈرائیور نکیا میں آخیا بھائی سجے لیفٹ ہو جان یہ بدھو نے پتا چاہنا وچوں موٹر سائیکل کھنی تو سائڈ چلا کے دن ایک دن آیا اگو جی جی نکھا دے گل دسو یہ جناب تشا سائڈ سے موٹر سائیکل چلا رہے ہو نظر چڑ کے مینو تو روڈ سیدھا نظر آ پٹھی سیمت کی بھائی میری کو پخانے کابے والے پاس کانڈ ہو گئی ہے جتوں جی میں جی جی جی مجرم بن گیا نہیں جی یہ ہے میں رام تے جی پھر کی بنتی چلو اے تو کر بیٹھے آپ اگلا مسو اے جی چلان پیسی اچھا میں آخیا یار مس یہ جا تلان کٹنا ہے تو میں پچھو چل کے آیا چل کے میں پٹھا آیا پانچ سو ہو جا سی ہو جاتی رہو میں پڑھا آپ قانون کی خلاف ورزی کر کے قوم تکریف سناؤ گے میں آخیا کی بلا میں لا بیان نہیں کریں یہ نہیں جی جتھے میں چلیا وہ ممبر میں محمد مستفا کا قانون بیان میں آسی روڈ سا موٹر سائیکل میری پیسے میرے یہ پٹھیا سائڈ یقین کر کا بکا ویخ ماؤلی من کیون ہر شا گلتے سائڈ بھی پٹھیے بتی لسان شکا گز چلو جی تھانے او جناب مہربانی کرو جی جی سد کے چلو ٹھیک ہے جاؤ ہر شہ سی توجہ ہے صرف سو روپئے کاغذ بھی بن گئے لائسنس بھی آ گیا ہے بتیاں بھی سیدیا ہو گئی پٹھیا سائڈ بھی سیدیا ہو ہر شا سدھی ہو گئی چلو جی جان لو لاکھ دلان ایک کتا نہیں رکھیے توجہ نہیں جو فرمائی ہوئے <تصفح> خدا د بندہ آه. مولوی گناہ کرے تاہ بھی گنا ہے عوام گناہ کرے تاہ بھی ہے بادشاہ گناہ کرے تاہ بھی گنا شریعت مستفا تمام کے لیے برابر ہے پلیس، برابر ہے مولوی واسطے بادشاہ قوم عوام پولیس فوج ہر شہر ہر بندے واسطے شریعت مستفا برابر ارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تو آیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے کوئی کوئی ادالت سب رب تو اللہ बंदा लोग आते भी मुआशरे खड़े ने कोई आने फला भी गाड़ी खड़े कोई आलाड़ी खड़ा ने सारे मुआशरे उदाह कसम करके आना एक बंदा सिद्धा हो जाए ایک بندہ سیا ہو جائے نا ایک بندہ سبحان چھوٹا جیا چھوٹا جیا بھی باوے جناب پنڈ کی ہی پنڈ دا نمبردار چیئرمین نہ ہوگا اگر وہ بھی سیدھا ہو جائے نا پورا پنڈی ٹرتا ہے نا قبلہ جی بادشاہ سیدھا ہو جائے تو دنیا نہیں سیدھی ہو جائے. آہ, اے, کیا بے شک اے محبت دی دنیا دی جی ہر شہر تباہ و برباد کر رہی ہے ویک پانچ سو روپے دے پیچھے بندہ ماریا جا رہا یار میں پوچھنا وا جی تینوں بندہ آ یار کروڑ روپیہ لے لے ایک اکھ دے دے نہیں اکھ دی کروڑ روپیہ قیمت نہیں پانچ سو پورے بندے قیمت کیسا ہلکا پن یار ہوئی دنیا دی محبت اے بندے قاتلی بنا ہے زانی بنا ہے شرابی بنا بے غیرت بغیرت بنا اگر یہ بندہ چھٹکارا پا جے اسے نجات مل جائے وہ کسم کر کے آنا دنیا دل صاف ہو جائے قربان تا اللہ تعالی فکیر دنیا نفرت دنیا تو نفرت آفر محبت سکھائیے ادھر میرے آکا نے بھی یہ فرمائی ہے نبی سرکار فرما فرما ہے مومن بندے کی سفت دنیا نال نفرت کرے گا آخرت نال محبت رکھدا ہوے گا مومن بندے کی سفت دنیا نال نفرت ہوے گی آخرت نال محبت ہوے گی آخرت محبت کی وجہ ہر وقت آخرت کی تیاری کرے گا دنیا دال نفرت کی وجہ دنیا دیکھو دیکھ ویگ نے کہ مولوی لوٹ گئے میں آخیا نہ مرا کھوپڑی تیری ویلی ہے بار بار ایک تو ڈنگ کھا رہے بار بار تھاں تو ڈنگ کھا رہے ہیں دنیا یار مس ایک مشہور ہے زربل مسل ہے بھائی اکل والا بندہ ایک خوڈی چو دو جاڑ موڑ ایک کے تا تو جو لیں جی فرمائی ہوئے میاں نے فرمایا دان سمر ڈنگ نا کھانا ایک کٹو دو باری مومن مشال ہے مومن دان سمرد رنگ نہیں کڈو دو باری مڑ مڑ دکھا اانا مت جنا مڑ مڑ اوہی کھان مت جدیس بیان کر کے جانا چاہ میرے آکا اندار سرکار نے فرمایا لاکال فکر والا کی نقصال ہے کم لیکم انتب سوتا لم دنیا میرے آکا انعامدار نے فرمایا میں ڈر نہیں ربت آ جائے گی امت مخاطب فرما کے فرمایا مینو تھوک دا ڈر نہیں دوار دی دوار دی غربت دا ڈر نہیں فقیری دا ڈر نہیں فرمایا مجھے ڈر وے کدر دنیا نہ مسلط ہو جائے جی پہلے مسلط ہو جائے یہ مطلب یہ بندے دنیا کی محبت ہلاک کر چھوڑ دی ہلاکت اکل فرمایا ہے من پیسے ڈر نہیں دنیا مسلط ہو جائے خدا دا بندہ حقیقت خدا دی قسم کر کے میں اس پاک میرا گل سنائیے ایک گل سنائیے دعا کر اللہ سونا شالا اسے اللہ تعالیٰ دی ایک چھوٹی جی گل ہے فقیر دی گل دی تشریح کرن والا خود فکیر بیٹھو فرمائی پھر کی جناب موتی کلے فل خوشبودار خوشبوار جا وہ بندے لگتے ہیں تا کر کے مجما سی وسی مجما سی وقت امام نے تقریر فرمائی قوم تو کیفیت تاری نہ ہوئی جی غوث پاک دی تقریر کی تکریر آپ مجمے اندر حضرت کے کزرے اسلام مرگے لوگ بیٹھے ہو سمجھنا کہ او نبی نے غوث پاک ولی نے نبی ولی فیض لین نہیں نبوت دا مقام او خدا دا بندہ ہر بندہ مجمے فیض لین نہیں آئی دے دیا سد کیا جاوافل تقریب آلے میں دین نے فرمائی لوگوں کے تاری نہ ہوئی فرمایا بہلی ہانڈی کھلی سی بلی پی گئی لوگ تڑف لگ پے ساڈے ہار بھی بیٹھے سن سد کے جا کئی سڈے ہار بھی بیٹھے سن وہ بیٹھے رہے جی میں بیٹھے ہاں دالخور وہ دال چاول نہیں ہاں لنگر شریف سے اس ویلے بھی آم ہونا سی تو پھر میرے گوس کی اس ویل دا کی تم اندازہ لاوے گا میرے غوث دی اج بھی یارویں کئی جو ہے نا ہاں جی دنیا ہواشے ترکی کر ماری ہوے ادا لاہور میرے دتا کے دربار روٹی کھانا اللہ تعالی شیخ سادی شرادی سرکار جا رہے سن جنگل دے بھی کو دے دے بھی کو دے. آ گئی لومڑی نہیں والے پوچھل کی ہے آپ نے فرمایا کیڑی بلا لومڑی آتی ہے شہ شاہی میں دنیا میرا دنیا اور جنگل دے جی سب تو مکار جانور لومڑی ہونی. تو جو ہے سب تو مکار جیڑی جی. شیر ن بھی گیڑا دے جاندی. جی, جی. شیر نو بھی جی. گیڑا دے جاندی. جی بزرگ بزرگ جہیا جی لکھتے ہیں نا جی. وہ بڑی سبق موز ہو امام اجرس دے کے بے وقوف لکھا شی لاگ ہی کہتاں نا مطلب اونا سبق اونا تے شیر آ رہی ہے شیر ہو گیا بڑھا بڑا پرہیزگار بن گیا توجہ نہیں جی آ جی صاحب جی بڑے اچھے ساری زندگی چکی یہ سو روپیہ تھی شاید شاید فرما کن عبادت درجانی ہاں جی رب نی تو جبانی منا کیوں پیری گرگال بھی بڑھا ہو جائے وہ بھی پرہیزگار شیر دیا لتان چاہ نہ رہا آخیا جناب یہ تو گل <سؤال> ہی کوئی انہیں آخیا تنگل <سؤال> کا وزیر والا <سؤال> <سؤال> توجہ سبحان اللہ. اتن مار؟ مکاری حدیش امسال دے اندر لومڑی نیش کیا جا مکاری ادھر دنیا تشوی دتی ہے لومڑی نال یہ ایڈی مکار ہے دنیا یہ تو مکر نہیں سمجھ آتے وہ گئی جناب لومڑی نے آخر یار یاری پکی ہو گئی آخیا مسلو مارگ مار چھڑیا کروں وہ مینو چارا نہیں پہنتا ٹھیک ہے جی تینوں میری یاری قبول انہیں آخیا پھر تینوں میں اپنے جج صاحب ملاوا سوال لومڑی اگے اگے جا رہی ہے کھوتا پیچھے جا رہا ہی قریب کری ہے لومڑی نے شیر اکھ ماری ہے آ گئے لا دے گیر گی وہ جیوے لیے پہنچے شیر نے جٹ مارے ڈیر چون لومڑی کیا آتی لومڑی ہندی ہے جناب ایڈے دنوں کے تصوی دسے ہو تو لوگ شرما تھی تھوڑا گسل نہیں فرماؤ رل کے کھاو گے آخیا گل تو تیری ٹھیک وہ ٹر پیا ٹوئے والے پاس مگر لومڑی نے کھوتے کی کھوپڑی پن دماغ کارڈ کھا گئی شیر باد جی دماغ ہوتا کو انہیں آخیا آ گل بھی تیری ٹھیک اے ایسی مکار شاید شاخ شادی نے پوچھا تلا ان آخیا میں دنیا تیرے پونشل وال کیوں بولے انہیں آخیا دنیا دار ایک بھی نہیں چھوڑیا میں نسنی وہ چیک پونشل متے کیوں نہیں انہیں آخیا میں فکیر کے اتر ڈگنی جتی مار د میں پھر ڈگنی دنیا دار اللہ تعالی فقیر جیڑے نا خدا کی کسم کر کے آنا ایک گلتی بندے حقیقت کسی نہ آئے مرضی توجہ ہے نا اے دنیا محبت قربان جاو اے بڑی مکار چال پا جے اندر لائیے ہو گیا ادرت علیہ السلام آپ جا رہے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم سرکار آپ سفر فرما رہے ہیں نماز کا ٹائم ہوا کویں تیر ڈول سٹیا کھچیا موتی بریچ کے آیا آپ نے دوبارہ خوب سٹ فر کچیا پھر موتی بریچ کیا پھر پھر پھر لوڑ میںری نماز پڑھنی جس کو سمجھ جس کو اللہ تعالی ہدایت دے کبلا جب تک اندر محبت بندے دل موجود ہو اس وقت بندے کا دل شاد خدا نال تازہ نہیں ہو سکتا نہیں محبت نکلے گی ہاں رہنا دنیا نکلنا نہیں رہنا دنیا اسی کو تو کمال ہے اب فرشتہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کا وہ کمال نہیں ہے جو بندے کا ہے کیوں وہ سراپا نور ہے وہ کام ہی ذکر شیطان مکالا محلے وہ سراپا آگے مولا سونے نے ابن آدم دے اندر آدم آدمی دے اندر ابن آدم دے اندر دونوں چیزاں رکھ چور بھی رکھے سرا ادھر اگ بھی رکھی ہومال جی رب سونے والے پاس آ جائے یہ مقام فرشتیاں تو کیوں ود جا واسطے کہ انہیں اپنی اگ مار کے ہمت ہو پندرہ منٹ ہو تقریر کر لینا ہر بندے دی چاہت آبلا یہ تھی ہوں تھک گیا انہیں دو گھنٹے چس نہیں کیونکہ جی بندہ جس میں یار گل کرنا چاہے نا تو طبیعت ساتھ دے پھر چس آ مستفا okay. ہر بندہ ٹکاو آ جڑے اس کام تو چاہ پانی بنا الحمد الحمدللہ سانوں بزرگاں فرمایا نہیں اصل جنہیں فکیر کے ہاتھ چات دیتے نے یہ فرمایا پتر چاہ پانی کا فٹا نہیں آہ, آہ, آہ. قوم کی خدمت قوم کی خدمت کا ممبر ہے اپنی جان حاضر کر سان ہبس ہوں گی سمجھا وہ بندہ سن کوئی جناب بندہ کھا بیٹھا چوکھا ان کے لیا ڈاکٹر کو ڈاکٹر آخیا مریں کی بنے انہیں آخیا اتنے تک ہوا پیا کام انہیں آخیا لا گولی کھا آخیا پر مر گولی گنجائش ہوتی بوٹی نہ کھا لینا شیر کی گنجائش ہوتی ادھا گھنٹہ تھانوں ہو لمیا کر لینا دعا کر اللہ سونا مل تو یقین فرماؤ میں دس پندرہ دنوں تالانکہ مسلسل میریا تاریخ ہے سن میں نہیں جا رہا میں اے تھوں دسیا بھائی ایک میرا بیٹھے سا فلا صاحب اور دوسرا جامی صاحب ابھی جامی صاحب دو دوست دی محبت زوک کی وجہ میں میں آ گیا نالے منگیاں دسیا بھائی جان دوست جڑے محفل کراؤ والے وہ بڑے زوکش نے میں آخیا چلو یار اس جانوں ہوا ہے رب سونے, بحار سونے بحار نے یہ جی ہے پر سنگی چاش نہیں آئی میں اس واسطے جلسے بیٹھا کہ جب تک بندہ آپنے مرضی مرضی دے مطابق اپنا معیار نہ ملے نا بندے مزہ نہیں بہرحال اللہ تعالی کے فضل نال جو مولا دی توفیق نال ہوا جو بھی ہوا وہ فضل نال ہو اللہ سونا اپنی بارگاہ گاچ قبول فرما اللہ سونا سانوی تو چتیاں دی تھوک دی, دی دکان سبحان سبحان کیا پرچولی گال ہی یہ کسی کی چاہت ہو سی بول سبحان اللہ ہاں سوتا تھو گا کوئی مقصد کے کسی کو سوال ہوتا ہے یا گل پوچھنی ہوتی ہے دین مستفا میدان ہے یہ شرم نہیں ہے سو ساڈا موقف کبلا استاد صاحب کبلا مرشد پاک لوگ نے جو سانک داج بھی وہ بزرگوں کا بھی وہی لانتی دشمن لگے پھر استادوں کی ویڈیو چوری بنا کے نیٹ چاڑیا نے پھر نال جناب اپنیاں تحریر چاڑیاں نے جی ویکو یہ وہی فدل آماد جاڈیو نہیں سی بنا ہوں پڑا ہے اس طریقے کئی طریقے ہر بندہ بندہ اکی جی وہی چشتی ہے جا مووی نہیں بنا یہ یہ نہیں سی ہوتا وہ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے استاد صاحب کا فتوا تبدیل ہو گیا و جاہلو سبحان اللہ و آو فکا جدوں قول اور فعل دے اندر تضاد آ جاوے یہ ٹی وی والی گل نہیں اے فکا دا اصول بیان کر رہا انوں کو مائی کا لال تروڑ نہیں سکتا اللہ امام آزم تے امام شافی ورگے لوگوں کے بنے ہوئے لے. جدو قول تے فیل دے اندر تزاد آ جائے یہاں فدو دل نہیں کونے بتا جی جی اس وقت نہیں ویکھا جا میں مثال دینا کال آ فتوا شاہت تصویر ہے آپ تین چار آپ اصل تصویر ہوں کی آخو گے پیر میر شاہ صاحب بدل گئے سر آلہ حضرت نے تصویر دا پٹ رگڑا دتا ہے جنی مخالفت آلہ حضرت نے کیتی اصل فوٹو میں آپ کی بھی کھا سکنا ایک رسالا وہ چکی ہے ان کی ہو گے آلہ حضرت بدل گئے خدا دے بندے منافک دیا تو دشمنوں دیا چالاں نہیں سمجھتے یہاں پیچھے نہ لگے کرو جی جی بے شک سڈے استاد صاحب کاتوا ہوئی ہے جا پہلے, بے شک. ہون بھی ہوئی جیڑا پہلے دی. باقی کبلا ہوں ہر بندے کے ہاتھ چوبائل ہے ہر بندے کے ہاتھ چمرا ہر بندے کے ہاتھ چیڈیو تصویر بناو کا سامان ہے استاد صاحب یہ گل فرما نے ہوں کہ یار اتان بھی سال اس قوم روکے تصویر بنا باوجود بھی منع کرن دے باوجود بھی اگو کاٹ کے بیٹھے ہوتے کوئی کچھ بیٹھک پوچھا ہی بیٹھک کچھ لائی بیٹھ ہوں پچھلے دنوں قبلہ استاد صاحب اور ایک گفتگو شریف آئی سرمایا جی جی میاں میرا موقع فون بھی وہ ہوئی ہے یہ گنا راضی نہیں ہاں ہر بنا بندہ اس شک جی جی تو کبلا فتوا وہی اے بے شک, ہے تے دے بے شک جی باقی ہوں لوگ مکالا ملتے ہیں اپنی مرضی حج شریف کا جڑا مسئلہ پہلے بھی بلا استاد صاحب اور موقف اے ہوئی سی یہ بے شک استادہ نے ضرور بیان فرمایا کہ سارے کچھ بزرگاں نے تصویر دی وجہ تو آج نہیں فرمایا جی جی لیکن استادہ نے کوئی ایک بندہ ثابت کر دے وے کہ استاد نے کی نج تنا بے شک جی جی اصل اصل مقصد ایک نقتے تیاؤ نا جی گل کرنی ہے ادھر ادھر ولا کوئی بندہ ثابت کر دے کہ استاد نے کسی منہ آخیا ہو حج تنا جا جی جی, جی, جی, جی, جی, جی, جی, جی, جی بزرگوں دے اقوال بیان کرنے کہ سارے کچھ بزرگوں نے تصویر دی وجہ حج نہیں کیتا جی جی یا خود تاخیر فرمائیے یہ اور گل منع کرنا یہ اور گل ہے منا کرنا سابت شروع چنگی نہ پتا کہ منع کرنے اور یاد رکھیں اگر حج واسطے بھی تصویر بنی ہے نا تو یہ نہ سمجھی کہ جائید ہو گئی ہے کیا بات یہ پھر بھی گنا ہے کیا بات صدقے لیکن ایک ہے حج ایک ہے زیارت روزہ رسول مولا سونے نے فرمایا ہوں قبلہ استاد صاحب اور کس نظریے گئے میں ہوں گل کھول رہا آپ کس نظریے تشریف لے گئے مولا سونے نے فرمایا جس جاننا تے ظلم کر بیٹھو نہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بڑے مٹے بڑے مدے پاپ روزہ رسول, رسول معاف ہو جائے جی سفارش رسول بے شک جتھے قبلہ ایڈے وڈے وڈے پاپ معاف ہو جائے کیا گناہ نہیں ہے گنا ہے کیا بات کوئی بھی کرے گنا ہے کسے ولید ہے یا کسے عالم کا کوئی ناجائز کم کرائد نہیں ہو جاتا ہاں الحمدللہ للہ شخصیت پراست نہیں ہے استاد صاحب خود فرمند ہے نظریے تشریف لے گئے یار جتے ساری زندگی کے پاپ پاپ معاف ہو جانے شریف شریفے بزرگ بھی گلت نہیں آخر اپنا فام شریف ہے اور بعض بزرگ سڈے اکابرین دجا کے گئے اب گلت نہیں آخ جا حج سے جائے ابھی وہ روکتے نہیں جا روکے بھیج دے نہیں تصویر بنا گ توجہ ہے نا ہاں ایک وکھری گل ہے کہ ایس گناہ دا اس گنا ذمہ دا دار کون ہے اے وکھرا پہلو ہے اس گنادار ذمہ دار اس گناہ گنا جنی بھی نہوست ہے نا وہ بہت الما لی جا رہی قانون سانس دار توجہ ہے نا اس نظریے تشریف لے گئے آپ اور آلہ حضرت سرکار نے بھی یہ نظریہ پیش فرمایا جی جی ایک ہے خوشی نال گناہ کرنا سنو ایک ہے خوشی نال گناہ کرنا اور چیز ہے ایک ہے کسے تو مجبور ہو کے گنا کروانا گنا خود نہیں کر رہا کروایا جا رہا ہوں بندہ جانا ہے وہ دل یہ تھوڑا ہوں میں گنا کر کے آؤ رسول جام اتنے اگلے بخشوان پھردا ہے مگر اندے ڈنڈا رکھ کے اندر گناہ کروایا جا ہیں ہوں جہا بندہ جا رہا ہے یہ دے نظریہ یہ پچھلے بات تے جیسے سارے معاف ہو جانے کوئی گنجائش رہ گئی اللہ <تصفيق> بزرگ فرما بزرگ فرما فرمایا پوری دنیا چیلنج کی کیا پوری دنیا چیلنج کیا بار بار کوئی مائی دال سال کر گیا ہاں الحمد للہ یہ فخر تاریف نہیں ہے یہ مشاہد ہے ج منہ چ کوئی چیلنج لفظ نکل بھی گیا نا او دوبارہ دو مہینے گیٹ دو باہر وہ سبحان اللہ یہ سا کمال نہیں ہے بہلیو یہ حق کا کمال حق شہ ایسی ہے کہ باطل یہ کھلن نہیں داطل یہ سامنے کھڑو نہیں سکتا حق دی قوت ہی ایسی ہے مولا ہے یہ کمال بندے دا نہیں یہ ربے دا کمال ہے مولا ہے بل نک دل باتل فرمایا اصا مارے حق نوتل کے بل نک د بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو باطل پر تو ہوتا کیا ہے ہمیشہ جی کول حق ہوا نا وہ ساری دنیا چیلنج کر سکتا پر وہ کر عورت نبر جانا جائد ہے یا نہیں جی قبر جانا جی جی, جی, جی جائد, جائد یا, یا, یا نہیں سر سید دے بارے روشنی پاؤ جی جی انہوں سننی مطلب تسلیم کرنا یاد سرکار نے فتح رضویہ دے اندر رسالہ پیش فرمایا در شرینیازنی آپ نے پہلی نشانی یہ ہے کہ سر سید اور سر سید وہ سارے کافر نے جیڑا ایک گل منے گا وہ سننی ہوگا ایک گل میری نہیں جی کیا تال کیا بات <Translsskains> میں کتاب دا حوالہ دتا اگر کتاب نہ نکلے تیری دی پہلی نشانی او دے سارے لگتے لاند قبرستان میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی علماء نے تو بالکل منع فرمایا نہیں جا سکتی کیوں اس واسطے کہ جڑے وچ مردے ہوں جی، جی، جی. وہ باہر دا مناظر دیکھ رہے ہوں باہر مناظر جی، جی. نہیں جا سکتی جی. اگر جائے بھی سہی مجبوری ہے جی. ماں کی قبر رہی ہے جی. باپ کی قبر رہی ہے جی. پھر ہوں ماں باپ کی قبر وہ زیارت ہے جی. وہ سواب بھی ہے جی. جی. وہ بھی ادیش جایا کھلا جی. جی. ماں باپ کی قبر ہے شری پردے جا سکتی ہے بے پردہ نہیں جا سکتی یاد رکھے مسئلہ قوم نہیں آوب مولوی دری پردے نہیں شری پردا کی ٹوپی والا برکا پاوے سبحان اللہ بات کیا بات؟ اپنا منہ لکاوے جسم لکاوے اور قبرستان جا, جا کے اپنا چہرہ نہ کھولے کیا اس طرح جا سکتی خاموشی نال جے زیارت کر کے دعا کے واپس آجا. سبحان اللہ اس طرح جا سکتی اگر نہ کر کے خوشبو لا کے جتو جی کرمای ٹپے گلیاں کوچے کھڑے مہکان چلے گا مٹی چلیے مٹی پے تین زمین کھا کوئی نہیں جائے اسی سورت کی جائے شری پر کر کے ملاد ملاد بارے بھی اتنا یہو آخ لیا آلہ حضرت نے فرمایا بھائی اصل اپنے کابرین کتابوں گا کرنے ہیں اپنی گل کوئی بھی نہیں حق آلہ حضرت سرکار نے فرمایا فرمایا نگمت المرا تورتوں عورت دی آواز بھی عورت دی آواز بھی عورت دی آواز بھی جیویں جسم کا پردہ واجب دی آواز کا پردہ واجے اسان دے ملاد ملادوں کیوں آکھنے آخنے کیوں اسی ایس تو منع کرنے اس واسطے کہ این دی آواز دا پردہ وی واجب ہے ایدی آواز دا پردہ وی واجب ہے قران فرماوندا ہے بلا یا کہ ایک گھر دے اندر دب کے پیر نہ مارے کہ دے زیور دی آواز غیر محرم تک نہ جائے حق قبلہ جتھے قران زیور دی آواز تو روکدا ہے اوتھے کرما تقریر تے جڑی پئی ہوگی <تصفح> تے پورا محلہ سنے پچھل دن چ لاہور چی محفل ہوئی جی. کل پرسوں کی گل میں جتے جمعہ پڑھانا اتنے مسجد ملاد منایا چس آ گئی ہے پورے محلے نو. کیا ساؤنڈ چھت لگا نال ڈھول بھی رکھیا ہوا سی شروع ہو گئی نے بس چھت دے نچن آخیا ٹھیک ہے ملاد منائی کھڑیا ملاد مناوے پردا کر کے ملاد واسطے بے پردا ہو کے باہر نہیں جا سکتی پردہ واجب بے ملاد مست ملاد منا گھر چہ کے منا آہستہ آباد قرآن پڑے درود پڑے کلما شریف پڑھے لنگر پکاوے کیا اپنی آواز محفوظ رکھے اپنی جسم محفوظ رکھے اپنے وال محفوظ رکھے اپنی شرمگاہ اپنی آنکھ محفوظ رکھے اپنی زبان اپنا کن محفوظ رکھے سبحان اللہ! گار کے نہیں پورا سال ملاد منا کون منا کر سبحان اللہ! ملاد تو روکنا مقصود نہیں ہے مقصود ہے بغیرتی روکے توجہ ہے جر نکلے گی بغیرتی پھیلے گی آہ! جدو خوشبو آ کے باہر جائے گی نا تو میرے آقا علامدار نے فرمایا جیڑی عورت خوشبو آ کے باہر جی اگر حدیث نہ ہوئے منڈی بڑھ گئی جی خوشبو آ کے باہر نکل دیئے ہے وہ فلاں فلان ہے پنجاب ترجمہ کر مان ہے میرے آقا نے اشارہ فرمایا ہے او زانیہ زانیا جیڑی خوشبو آ کے باہر نکلتی ہے وہ کون سانی بلا کوئی لکھ سفائی دے, دے میری تی نہیں میری بڑی کملی والے کا فرمان نہیں غلط ہو سکتا تک صفائیاں دے جو میرے آقا, آقا نے فرما دیتا ہے وہ حقیقت اس طریقے گرب ہے کہ ملا تو مناوی اصان بغیرتی مکے ملاد نہ مکے بے حجائی مکے کتنا مکو ہے نا بعد لوگ آتے ہیں چی جد دشمن نے یہ تو پتہ نہیں ہاشدی لوگ کی کی گلان بنا لینتے جی جی. اصل ملاد تو نہیں روک میاں ملاد مناو پر بے غیرتی نہ کرے بے حجائی نہ کرے آواز غیر محرم تک نہ جا بغیر سپیکر پڑے گھر بہ کے ملاد ہو سکتا ملاد بلا جی دربار نہیں تے ڈانس کرا چ سویرے پوچھ رہی بھن برا سن کے تماشا ہوئے تو قرآن کا حکم تو سنائی بٹا بھائی یہ آواز نہ باہر جان جسم کیوں جانے میلے مولی دربار تے جنا علی نچنا ٹپنا سب حرام ہے یہدا واجب ہے نا ہاں اج کل جناب مقصد ہے کہ شو بے دے شو بے دے چاہی دے دے ہر, ہر دے شوبے دیکھ کھڑی ہے ہر شوبے واجب واجبا واجب آلہ حضرت نے فرمایا جڑے مرد اپنیات پردے کا بندوبست نہیں کرتے فرمایا دیوس نے جنت حرام ہے انہوں اس اے اے صورت جڑی میلے تے درباراں تے تے ادھر تے ادھر جناب علی بالکل جہ بہتر پردا گھر بہو مرداں دا دربار شریف تے جانا اے آج کل والے جیڑے تھاڑے اے لونڈے جا کے درباراں دے تماشے کردے نے نا اے وکھرے تماشے ہوندے مرداں دا جانا دربار تے خدا دے بندے اللہ دے ولی کے دربار سے جائید لاستے دربار الحمد للہ کوئی دربار شریف ایسا نہ ہو سی جتنے میں آدری نہ دتی ہر علاقے جان کا اتفاق ہوتا ضرور دربار شریف تے جائی د کیونکہ یہاں لوگوں تو جیڑی بندے رحمت لبھی ہے وہ کتوں بھی نہیں لگتی خدا دی قسم کر کے آنا ہوں ویخ میرا کبلا محمد بہار شریف ہی جی لائی سبحان اللہ پہ اللہ خدا دی قسم کر کے بندہ دکھی ہو جائے جاوے تو روح تازی ہو جیڑا تماشا اج سا قوم کرتی ہے نا جا کے دربار کے سجدے کرتے ہیں سجدہ کرنا متھا ٹیکنا جائد نہیں ہے سارے بزرگ فرمانے دربار شریف مزار بوسا دک نیا چومنا ہوگا دربار شریف بندہ چومتا ہے قبر شریف بندہ بوسا دینا بوسا دور ممالیات نہیں مگر نکال نہ لگے متہ نہ لگے یار ساڈا مدب تو بڑا صاف جہ پر ساری قوم نے اس ملب بدن کرتے جا کے نچنا ٹپنا بے ادبی گستاخی کرنا جی اللہ تعالی دے ولی دربار والے بھی آدھے ہو شالا تھو رب چکے یہ ساون مروا سے چنگا سی پھر اتے جا کے جناب ویخنا بد نظری کرنی نچنا ایک ساتھ باجے دمال کئی تھے اوے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں جلال آ جائے تو آدھے سارے نچو بابے جی اور نچو سارے نچو ٹپنا جائز نہیں دربار شریف سے جاؤ عقیدت نیاد مندی جاؤ اس ارادے جاؤ کہ مولا تیرے سونے کو لیا معاف کرا وسیلے معاف کر دے ان وسیلے میرے تقدیر اچھا اس راح بندہ جا کے ٹپ نچنگ آخر سلام, سلام پڑو